تفسیر نور عرفان اور حزان العرفان میں ہے سینہ کھولنے کا مطلب سینے کو تین یا چار مرتبہ چاک کر کے دل مبارک کو دھویا یا مراد سینا مبارک وسیع کرنا ہے کہ اس میں علوم غیبیہ اسرار الہیہ اور معرفت و ہدایت کی گنجائش ہو گئی اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی تفسیر غزائن العرفان میں ہے کفار کے اسلام قبول نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے والے غم کا بوجھ یا امت کے گناہوں کا غم جس میں قلب مبارک مشغول رہتا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ فَإذا فرغت فنصب ربك فرغب اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو صدق اللہ